اور یہ فتح اللہ نے کی مگر تمہاری خوشی کے لئے اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چہ ملے اور مدد نہؤں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے